اور طلاق والیاں اپن جانوے کو روکے رہے تھے ہست تک اور انہین حلال ناؤ کے چھپائیں وہ جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا اگر اللہ اور قامت پر آمان رکھتی ہیں اور ان کے شوہروں کو اس مدت کے اندر ان کے پھیر لائی کا حق پہنچتا ہے اگر ملاب چاہیں اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شر کے موافق اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے